بس وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب کے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کے لیے تصبیح پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرقین اگر بعض بادل موت اور توحید و رسالت کا انکار کرتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوا کیجیے صبر و تحمل سے کام لیجیے اور اپنے رب کی حمد و ثناء اور تصبیح کے ذریعے قوت حاصل کیجیے تصبیح سے مراد یا تو ظاہری تصبیح ہے یا اللہ کی پاکی بیان کرنا یا اس سے مراد نماز ہے دوسری صورت میں طلوع آفتاب سے قبل کی نماز سے مراد فجر کی نماز غروب سے قبل کی نماز سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے اور رات کی نماز سے مراد عشاء اور تہجد کی نماز اور ادبار السجود سے مراد نوافل ہیں جو فرض نمازوں کے بعد پڑھی ہی جاتی ہیں حافظ نثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ معراج سے پہلے فرض نماز دو رکعت طلوع آفتاب سے قبل فجر کے وقت تھی اور دو رکعت غروب آفتاب سے قبل عصر کے وقت تھی اور قیام اللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ایک سال تک فرض تھا پھر امت کے لیے اس کا وجوب منسوخ ہو گیا اور معراج کی رات پانچ نمازوں کے ذریعے گزشتہ نمازیں منسوخ ہو گئیں لیکن فجر اور عصر کی نمازیں باقی رہ گئیں